تو سنت خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیر دکان نمبر دو سردار ایرم سیتاباغ سنے دلیل بڑی والے نبی رات کو لے گا جو مکمل روایت مطلب سر گیل نبی درم کول بخبائے تو سرون لی گلرے یہ سب سے ہوئی نا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ حاقے بخی بیا دینا اس وسیلے ساتھ اگر جی میرے دیا دے لم گا لفظ ہے رے وی گلڑی گسیل زوات کے باس پورے اور بخار زمانہ کے نہم سر گاؤں مرکل مولا چار چار دا ملا ماسک دہم سلکی سات سا سلو چیٹی پورا نا بجلی سایس سستی اگر گیا مستقل ملا ہوئے وسیل اب زوات فاضلہ نہ مانے ہم سردی گا چکے گڑے سال رقبے عورتیں ماں تو وسیل بزوات فاضل مانا ہو کمات الفاظ اللہ توقع منم نہ سیرت بقلا میں نہ زواد مانا تک ہے حق میں حق مضاف ہے ذات غیراخن لینا میں سمنا ذرا کے دعوت بدل کر مانوا ہے حوالہ اور کرا بائی کی بجاہ النبی اور بچ یا سکیے کو عمار دا خالص دے ہوں کے کبھی اللہ نے بجا ہندی موضوع حدیث پہ دس نخرے زور اللہ ختم کر سیلے بزاد سیلے بزاد سے ہی دے کہ انیک سر روی سے اولاد کے مکھ اللہ دام تا دکھ تکڑے تو پوش کرے پوشا وسیل بواد اور بسی ذکر کی مذاکرہ کہ بے حق فلانو, فلانو بے جاہ فلان و بے توفیر فلانو دی گنجان بارات کے اکثر داری وسیل بزوات فاض لشکہ اور پسی بے تفیر فلانش تاد دائ چی لکھی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اول جواب دارے شدا قول کو مقبول ہوئے فکہ نفی ولی برین خلاف کو فکہ نفی فری کتاب القراہیت کنگ فیر شرکا شرا ہدایت جامع صغیر مسر بےتل باب کرا کیلی گلی ماں ببو حنی صرف جی مکروا جی سوال ٹوپی بے حق کے نوی پہ نوی سنسو گو سلینکر حناف احمد مکرو ہے رتول احناف آئی شداد اللہ دوپارہ قابل و نختل مظمایا بعد بتصل کی ریما مبو حنیف رحمت اللہ نے بے خستہ اقوال دی اقوال بار بار شیرخلاسلام الاسلام ابن بے میاں ابن قائم کل کتابوں کی نقل کری کہ واقعی اگر وسیری نمسری حق ادا کرے یہ خلاف کو خلاف ثابت کے خدا نے ثابت کر بولے نہیں سارے بہن فوندار باب تصویروں کی جو سدھی روایت سب جو تفسیر کے روائے اور بند آئے سیدھا دا آپ فون دیں یہ ادیان یہ ادیان چلتا ہوگا جو یہ ادیا جواب کی بسا داغے کی شرد من قبل اول کو شرد امن قبل شرعی کتا ہو صرف کو دے گنا کر لے کر دے کو دے نبی نے سلامت شراب ہونے شوگا جن بھی آیو کی زجر مراد زجرداری کا عمل باندھ شرا جو من قبلنا نہ بال فرش کی شروع سے نکری نہ زندگا گیا شرح نہیں خدائی حکم خاص ہو گیا اور دوا مختلف بھی یہی جان کلک پہ نویدان سوال کر مدد تاریخ کرنی چاہیے اللہ دی مدد کری جو رب امید آرب خدا کام کمزور ہے شران کمزور ہے اللہ دعا نا کب ڈولہ غلط دعوت دل آپ نا سیلو جس دعوت گرو ہوئے آسل آیت حاروط ماروط وما آسلو یساروپ وما ما واقع به فلاک مرے وز مشہور روایت مفسنگ رانا کلکے تفصیلوں کے مشہور جیسی نفسی نے مشہوران دے پہ ملک ملائک کرے انسانان جلام اسلام سیدان دی خلافتموں اور کو اللہ تعالیٰ فرمائل جخا دیگ جگہ کو شکوانی اور نخ شیتان یہ حکومت نے ڈائلو جنیا تاث لگا بتسان کی اور کسان منتخب کئی شدید نئے کا جس وائی بنے کے لاؤ ملائی ہوئے جو ہارو تو مارو چڑا دل ودان کو ملائک کی. اللہ عدلہ قوت نقصانی والا اور سنچ انسانان سر اور سرتاؤ کو اور بہتر عراق کے راقوس کے چل ہے انسانی شکری نے اختیار کر مشہور کہ دلے دیو گد ناگری ملا داسمان دا مرغی خلق برات راجا مشے دین دہ دکاؤ چلاؤ کری سب کو منت رڑی کرن پائے والی ڈیری ایشک پیداش نئے گری سارک آگے تھوڑے بتکاری وقت نایو تو شرط لگو دس سیجدے دس سنند آگے غیر اللہ تو سیجدہ اوکے اور ماں تب منتر ہے دس منتر سے اس میں آزم پرشانتی کی دس اور بڑا ہے ندی آگے تو اس میں آزم اکو اور بے بتکاری ہو گئے ندا ہو اور محلگو تس ہو تو انسان ابانے بد ہوئے تس برارا نے اس وائے سزا بنی جگہ ملے بنوی سزا رہا کرتے دنوی سزا کی گرفتار کر تبادل عراق پی کے ویکوں نے الزام کیا اور دوہرائے بڑے نگائنست کر دوہراستر اور تو اِفکتا پال وائر دار کر ذکر کرے یہ حاق مسندیمان امام نقد ن تپاس مال میں تنزیل وغیرہ نقل کرے بنی جریب نکل تنزیوں ذکر کری ندی آئر کی ابھی اشارہ چتعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کو کچھ جادو منتر فر کو فروے جو حجانے تو راجو کو دلہ داعق دائب مانو ادار کے مراد ماروت امائیں بنا حدین کی مانے دار جی بچال تعلیم کرو سیر سردی سلاول بہ ورت ہوئے ہنما نہ صرف نہ تم یقیناً کھو گا امتحان کرے شیر رضا نہ تو ضم پشان تو نہ کیے گا گا ضم پشان کی گا خراب بشیر لیکن آئی با ویس نفر کی انہوں کو خو کیوں کہ کو بیان کر درا تو ہے گا نہ ہی تو فلم کولام تی پمانا سر مفت منگ بانے امتحان کرشور لال منگ پت نیشوری شیم کشان کی کوم کا لیکن ابنی تفصیل لکھے لیے باب کی اور غالب قبی راضی شفاظ قاض ایاز نورم دیر والا تفسیر تفصیل کے ماویارہ جمع کری ابن تصویر الفاظ دائی کے پری کے بعد سے حدیث رشتہ کہ صنعت دانے مرفو متصل اور صحیح درد نے بگی مرفو مختصر سے ہی دس بگی نش کرے مسلمان جس طرح بات اس طرح مرفنی سے موقف تھا موقف آثار سبو نشتہ اور کاب ال اخبار نہ ویسرائیلی روایتوں نے تو مرفو بشتہ مختصر سا اسناشتر ہے بلکہ من قطع ممکن اور دین دار پر مختصراغ صحیح نے افزائی حدیث کے حراد بتایا بھی تو سنت کی مرفو اویمال مختصری صحیح ہی نیشتہ بل بلکہ تصویر بلکہ راجا نقل کابل اخبار اسرائیل کابل احبار نقل کو اسرائیل اسرائیلی روایت دے دو سو سو رائی نبی کرنے نسبت کرے مرفی جو کرے ویسو لے چیز دلو محدث بخار شارے فتح بائی جی کے لے کتابوں جانے امام احمد بان دخل پینے میرے پاس گرو تو جواب کی وہ کتاب رکھے اگر طاقت مصدد ہوئی پھر ضب عن مسند میرے پیراج گرو نے پوری پری حد حدیث نے چراغے خل کو ایمان احمد کو مسند بنے دا پاس پہ اس راحدیث سے غلط راوڑ ہے نیب نے حضرت جواب کو جنرا صحیح ہے ابے توسی کرے دائیں بار کے لمائ لکھی ٹک رہے ہزر یہ عالم سڑے دا. کل عالم خطا کی گئے لم یا کے بے ابن حجر بن نجر جن پرکاشی جلیلیں بیچ کریں چھپایا بنے تک یہ سڑے مور شیا. تک یہ سڑے موری سے خبریں نا پڑی اپنی محض کرے اور حال ڈال کی خبریں سے حتر نہیں نہل سا روایت اسرائیلی آیت نئے ندائی الاؤ آئب کی متعین دیا اپوال کی دی مختلف چاول کرو سدا ملاق ناگ کسان سہو آل جان جمیدار خلق پانی تو ملکین خلکمان کیا ملائے تو شانت ان حوض اللہ ملکری اور پاک دام بانٹلان کے خالص رشتہ سن کے نظان دی کسان چل از, از دا اد از دا گام کا بادل سال بھی ہو کل کی بڑی طریقہ مانے گمرایا تبادل شیر بہی تب اور ترغیب بھی اور کوئی سراجت ہے عزدت ہے ترغیب مانل سرائی نئی ملکین اور دلیل پیش کی سب فراچیوں کے تب ملکین وہ بادشاہ گن تو سہی کر کے گمان کو شرام ملا پرشان بہت تو سرو خدا جواب کرے بہت بہت کریں سیری رگت یہ کئی تو شیرا جبرائنوں کا لا رب کو چو ماں, ماں گنمانا کیا ملے ناظر پہ او بلا مل و نومی کا دی ہاری تو مارو اور ہاری و مارو بدل دے دا شیاتی نو دام مرائے شیتانا سرکشا سمان شیتانانی ان شیتانا نکڑ خل کو تعلیم اور جادو کبابل خار کے خدا شیتان ہارو تمارو تم ساد تسمیاں جم ن بدن ریشل کسم جواب داد نیکر چو ہارو ماروک ملائک نو سدارمک جوار تسلیمی ابدار سے ملائی کو بالکل صحیح ادانو اسے رفل کو رجحان نئے لیے اسرائی روای تک دل تعالی سر خل کتے گرو گر بدی چکھل بڑی بیاں ناکار شیر دان کے ساتھ ہے اغل تمیز و تبین کی تبین معجزہ معجزہ قلب دشیر آجی قلب حقیقی لطام علیہ السلام نے حقیقت خامار جڑے گا اور حقیقی بائے کی نہیں آجی قلب بے حکمی نظر بندی وغیرہ دبل تری سرف فرخ کو دی خلگتا سے حق دیتا ہر دیتوں سے الفاظ کارولہ سے دی بانے امتحان نہ بلکہ دی دخل کر پارا امتحان نے نمانا صرف نت مانا بدائی یقیناً ہوں گے امتحان ان دخل کو اللہ دخل کو امتحان لگا گئی اور خلق جاننے کا آخر کال میں صحیح کال ہے مرائز بھی آرو تو مارو ڈمے بھی سیر ولطف ہوگئے سیر و خلک تک ہو گئے قرآن کتابی والے تعلیم اور د عز دق ہے نہ فیتالیب کو نہ دق آؤں از دقل گنا دشاگر باندھ نہیں کرسرین دیں جواب یا مثال بیچ کی تبصیر بابر المحد تبصیر عزیزی داٮٔیہ علم حدیث یاقت علوئی داغ بابر الربا سورج میں تی گل باز روا دی چالیس روپے اور کچھ بتاوا نے قرض دی اور ہر کے مالی لس روپئے دیا کیا ری باغ دکھ سورج کے مسئلے اوپر رہ یہ شاگر چلی جگہ ستا ویئر تو مس پر ابو تمہیں جتاو کا بتائی جا را حرام نے کیفیت سرف عام کو دیا شاگرت نے کیفیت کی عزت نام والی شہر گنگار ہوا شاگر دے دیں در چلو جو ہے خلفال دگی تعلیم سے بحر مفید کی تعلیم, تعلیم یر و انضم تعلیم و د یور کال اور د تہذیر خل کو پائے بنے گا با عمل کا اس راش الفاظ کے استعمالات گور ہیں لما است دام سے اماؤں ظلم سے ہو لیکن عطا کڑے بوئی زمینیں سے بننا والوں کے فرق دیں جادو کا انواؤ کے فرق دیں نہ صحت زمانے سلمان اسلام جداؤ اماؤن ضلع والا جداؤ ہو. مغارت ہوم اجتماع سے ماں نہ تو مکم کا فرق نہ ماں کا فرق. دارا لفظ ان ضلع کے دوستمال میں نازل پیڑ شروع ہوئی ان ضلع متا خفی سبب ہے سبب کار سبب نہیں گن دان تعلیم مبارک ان ضلع استعمال ہے لت دال ملکین استعمالات استعمال سے جو ملکین موراتی ملائ کر اور ہاروت مارو دین دار ملکین موراتی ملائک مراد جوڑی درے میں دین استعمال داریم ملکین دی سڑی اور دخل تو گمان کی پرشانت ملکین بل استعمالات بلیہ استعمال کی بادل کو خاروں بلے بادی کی آبادی کا بادل ایراک ابھی بابل ایراک ہوئی خارنی خواہش کا نظر آشت مالاتی جی یہ استعمال داری سیدھا بدل دے لمکین نلیک نمون استعمال دار سدا بدل دے دا ملکین خود سرو نمون دین استعمال دار سدا بدل دے دا اشیا چین شانہ نمونری استعمالات ملا خوشی یو پان استعمال چمخ مل تو اسرائیلی روایت گانے بناؤ چتون بمانختون یو استعمال دیب خل کو ملائک بانے پشانے کا ملائی افط نت ملاس مانے دادا تالی منور کر دے ملا کرے بتو ریات یقلا مان لا سبھی جو انما انمانا نفیت میں دنیا کی جمع امتحان میں پخل کو مانگے لکھو فرم کا عورتوں کو از دکو لو دے سحر اور بعمل کرو رو شہر انضاب و نصیحت برکا عورتہ گرے میں استعمال لیں چار قلدار شافین و کالسی یاد عالجین و کالسی نمانے زیادہ تعلیم نا اور کوئی چاہتا تردیسی ابے ویک ابے بتر ترغیب یہ ترغیب کی بد و استعمال ہے یوزان احمد نتن یقیناً منگاہ ازما لشی عمربی مخصوصی مجرب لگوسی یا تائز بائی مجرب تعیض مجرب تعیض بلا تک پھر انکار میں ہے نا تب عزت کرو یا ترغیب دیو پتل کر تحدید بنتا سو بول رال عشتان ویسے عزت کا بھائی یہ پہنوانہ ہن یقینا یقیناً حکم فتنہ کی پراپتی ہوں پشان مکے گا نہیور اٹھے نہ نہ بابا والے خپکھیے پڑے تو حسر ہے ترجیح دخل کرو ترزیب دو پار تال دمونا میں ایک جو بہیلا مانا پیر کی وہ کسمنل کاسمنل تمام تفصیل تفسیر لکھ لی نہ اقسام جدا جدا خدا حکم ہم جدا لکھے سے تو محبت دپا رہی دوستانی دپاری بل قسم سیرا آ سے جو تفریحی دپاری جو دشمنیں تو پیدا کل دپا رہی دی کمبک آج اول کس ہم بولا بے ہم کسم میڈور دی بداس شیر کو چھپا رہی وے سڑے دخل جی نے بے اختراض را گئے تو شیر کی تاسیری جواب اللہ اللہ تقدیری سراد تفدیری تاثیر خبر سکھ جیلانوی کی تاثیر, ہے خبرہ ہے صبح سیر مجھے کی تأثیر مجھتا؟ حرام شی حرام, شیلے حرام شیلے تاثیر ہے دنیا کا حرام سی تاثیر اللہ, اللہ آشید امتحان د پا رہا ہے کہ حرام اڈوڑا سی کہنا حرام ا ڈوڑا مرے یہ کہنا مور سے تاثیر مر اللہ اگر بھی مراد سے بے مانا بے سببی مرتا سڑے مرتا نکاح مار بس خود جیز دکا بدی جائی نہ دا سے سیدائ مورام آخر نکام آسی حدیث راجی کے ابلیس سیری پل عرش گرم جاندہ میں لگ دی ہر فاما سو تن کی سونی تقسیم بگنیا اگا حاضر سی ہر تپوت کی تا نند کرے نکار نن کرے دومت زیادہ تحری چلی دومت سخت حریف پیار تپوتم گئی لان کے گنا کے میرا مان تو نہ وقت اس کا جدا نکل میری بلیز تو ترا پاس سینے سے مانتا میرا کار کرے خام دل دا بیل ماضے اور غیر زیادہ گنارے سے زیادہ حاضر سے منشرف فسادات التمحدیثی نے کری مشکار پشاروں کی مغل الحدیث شرح مغورہ نور حادیث کنز العمال کی راہدی راور رہي. اس ماندہ جلدی اور پائی کی راخت سیاسی نہ تپسی نہ کئی یو پاشیا ہوشیل تراؤ والا مشرق میں کرا پاسی سے رہ لگے اور مانتا نہیں مانتا اور سر تاج کی لی خوشالے کی یو ہوا لارا حدیث کردیث مشکلات کی کر. ماخذ خاون پر مغرب جدا میں تعلیم شیخ کرو گی جدا کر پائے بانو آخی جدا شکن نکام ما ما لا وکالمن دا مجان اور جادہ دا جاد علاوہ چاہے نقصان اور فائدے نشتہ دینی نقصان تفصیل شادی دیا کی تشریح کرے گا یا دلی لہ ہرا رو ذرا رد نفید نشتہ مگر کما نہ شیتانی لمبا مز دکول رمسال ذکر کری فلسفی دول پارے ماہی کی و قرآن سنتنی لمبا ملائن پاؤ اور مون منتخب کا سو کو سانی خوشی تھی مکاسی قرآن میں دکیلے اور قاضی کے لائن یا علم نجوم علم کہانت علم و بلکہ ایک مثال کے نکلی تحقیقات دف و کہاؤ و فتح کی نتیف دتی کے مسئلے قریبانی عمر میں ذائقہ ہے پہ تخصس کو ہم پہست دقائق دقائت غلر خلق بہ برباد کی کلر اسٹنما بلیت جائز خیر ضرورت رہا ایک ہانتی کی لی کلی لان کے فتح کی لکلی کل جب لان کے بدکاری کی مستاجری مستری سرآخر شکارا عالم بریش اور خیر حد پرست نیش کریں تب سیکاں تھی کہ فتاو فٹاؤ فکان سن کے فٹاؤ کلئی کی بشامی قاضی خان فلاسل فٹاو گی چنسی وین کا جڑی گینا پری وین بانے پری تن سور فاتحاؤ کلئی کتابت بل منی کلئی کتاوت بل بلاس خان تس ہو پا کرنا تاس پور تا کہ حاصل ہوا ہے تخصص قرآن کے بح حدیث کے حاصل کے نجات بتاؤ خدا علم علی کا اب ایک دیہ فتو جلی کی کا نا تو فتوا فتولی کی شدہ رسول مطلب خدا ہوگا اور حوالے اور پوری جدہ کے لیے اپلان کی جائے نہ دار دان گنانگار ہے مفتان نے پکاری جدا اعلام المواقعین اعلام المواقعین عن رب کتاب دور دوری احلام الما کے عین ادام الما کے عین کتاب مانا کتاب نی جی نونو لگ دی مواقع توقع کوئی توقی رسول دستخطی مفتیاں مفتی فتح کی, کی شرح خبرہ شری مان کا اللہ خبرا دل احلام اور قوم سے احتیاط کو بھائی اچھے مقام کے ناشتے حسان شراب نہ کچھ کبھی قدر کبھی نقصان کتاب نے کہا کہ بے دلیل فتح میں لکھے بی دلیل تو کتاب باؤال کی با دلیل نے قرآن سنت بنے والے میں گناہ کی پروزی ابرد افغان کے تخصص کم پہ تخصص کم اسٹار کے تخصصوں کے قرآن کی تخصص کا حدیث کی دوستو ما ما من سخ تلب سے مان سخ میں نایات نو سیا نات خیر من ناؤ میں سلیہ علم تالم اللہ لاتوں کا دے نہ سخنی سی نوشیخ قرآن کریم کدا لفظ استعمال شیر مختلف معنی باندھ سلو کدا مادہ استعمال نیم خیخ یومان و نترت کا طوق نہ سختی کل سور تعراف کی برائش کی یو سلسل و نسخسی نسیمن نسخ مکتوب تورات تو آج کی تم نے لیش دانگ سوڑ جتی یوکم کے نسن سے ہوماکم تامل نسن سے ہومان سے لکھوں گ ملائے کان مل کو تما لکھے بل گہ مانو نے مقابل نہ دیتا نہ الماہ سور حج کے راضی ونزو سعد کے فلن صف اللہ عمرق شیطان قرآن کے اللہ صلاح و شیطانی محو کی دلم ماند نصف نقل دے اور صف دان سے آپ قرآن کی رشتہ میں چیشا والا تو بل کو کے روحس ناکار کے واچی یا کچھ داد نے سخمانی سور ہلک دائے بجائے تبدیل, دا بزر تبدیل دا بدل نہ بدلنا تم مکان آئے تین کل چیو ڈبل بانی من بدل کے رو سخ بنا تبدیل دا ہدی راضی دیا اصطلاح کی تعین اللہ مشاع کا متقدمی اصطلاح آ مدا ابھی نہ سخت شیر ہے نخت نف سے تبدیل دے تو زنوں کو وسفنی فلاوتنیوں کو حکمنی زاتن تبدیل داری یوزری کی رائے بجائے بلر کی دی مک نا مطلق ہی مقیب کی مصاب کی یا مصابی واجب واجب کی وصف بدل شکا وصف کہنا نا مسامہ اداکار کا آف کا اخلاقی کا نا روس نبیا جہاد کا پتیب بنا بانے متقدیمین و بصطلا کے قرآن کریم کی تیز آئے تو نہ منسوخ بلکہ دینا زیاد خدا اختلاف بنا لام شاد اختلاح دے جناسون تخفیف کا ہے منسوخ ہوئے آیاتیاخلا خط منسوخ ہوئی تو آیت بچے تعلق بعض آیا سین کی غائب پختل ذکری پاس ہوئے تو وہ تراتی اللہ اور دغت دا دامسوخ دا دا دا دا آیت بچاج ہماری تبدیلے سیرا گلے بلال متاثرین ارے تقہر گئی ابھی نسخل مستقر من حکم چمک نسوانی بے نس آخر و تراشینا گئی اور ازال کی وہ کسونے تھے یا بنا حکم دن مکیہ تراغل اور بس جائے لری کی حکم امدوری کی تلاوت کی بلر ہو ہوئی یا حکم بالکل ضائع کی نایت اصل کی تبدیلی تبدیل ہے تبدیلی وسیط نہ ہوئی حکم خارش ہو دے تو دروجن پورے تلاوان دے منسوخ بان حکم منسوخ بان عمل کو الحران بالکل نہ بک ہے بولے غیر شیرن کدواج نے مستحب کلی مائ مکی وہ لے کے دئی بڑی دبیانہ سخنا ہوئی جب سورہ انفال کے بڑا اللہ الانا خرف اللہ کو سورہ مجا کی راضی سدا قو شرد ہے واجب نہ رہا نہ پائے ہو کا عمل کی پاور قول کال باندھے اور منسوخ ہوگا نہ لیکن عمل کی جائز اس سے بھی کال باندھ دی ہوئی منسوخ نہ دے دا مخفخ دے عمل پھر بھی جائز دے کہ منسوخ ہوئے عمل بھی نہیں جائز ذریعہ متاثرین بے استعلا باندھے سیتی ہوئے افقان کی ششل آیتی کو منسوخ دی کرے ذکر کے ہمارا تنشید باشیر کے راوڑ باب النا صف کے میرا شہروں کے جگہوں نے لیو کے خطاش مختصر شاہ رحمت اللہ علیہ کتاب نکلے اصول قرآن کے فوج القبیر مختصر آوئی راشن آیتوں نے شری پدی کے نسخ کھلی جو آگو نے اکڑا ہے پنجا آیتھوں نے سڑک پر خولی پنزا ایتدہ منسوخ ہوئی اور شاید خدا فول داندی نے اکڑے مشیف الاسلام اب نئے رحم اللہ قلش کا نسخلو آیت پا قرآن کی موجودی فی الوتنی منسوخی کر بدی پبار کے راو کم دے چپے کے نس اس کی ساری ناراضی نسخیب کے ساری ناراضی مانس پائے کی یو حکم یا منسوخی بلق کمبا کی بلف کمبا کی حکم خلق بگپا کی سخارمئی لگ رہا سنیش کو سخ نمگئی نس من اورانی کشتا ہادی سو کشتا نر منسوخ حکم منسوخ دے نکم کو خرچ بولو ملک سوراج تقسیم پیشا بری و انصاف ماننس اخمیند نے ہاتھ معلوم کو جی مابین کے فرق دے ذکر دوار ذکر کر دریا فرق دو پارہ مختلف طریقے یوں طریقہ دار نہ سخوی دے پیسے تعبد اور تو آپ کے پہ جو آیت بانی ختم شی طے تلاوت پ حکم یا پداؤ اور انسادی تھی چنپ زیبان باقی پائشی لیکن انساد نسیات قرآن کی کلپ مان دو ترک راجیتا ترکر خدل فرق برضات میں آیا دن آئن بغل کی یو حکم آیا اور پتی مانا کی رات اور پسی شریک ندا بڑا مانے سے لگے نہ تو دشہرے میں نہ فرق دو نا انسان رہے نہ سخت تو حکمنی کو تلاوت نیوں کو تلا دعار کو انسان لیکن تو یہ اول ہوتا انسان الخل اےول طریقہ واقع سارے رام کی کپلان کی سورت ابرو سالم اللہ کا نا پری کے اختلاف نبی نے انسان قرآن سنو فلا تنسا ہے ولو نا جنا اللہ نسیان کرے صف دادا مان سخنا بدل کو منگایا دوارا اور نم سے آیا نظائے سرب یا دار الگل صلی اللہ ہراولی درے سربزئی تمام کی اور منہ خصوص مو میں نے وجہ زور کہا نہ حکم تکم زائلیشی تلاوت یا زائل یا نہ صرف حکم ذائل شی انسان تی چپ تلاوت ذائلے کی حکم باقی ہو کہ نہیں باقی مون رزان عموم خصوص مین مجھا تمام صف آج منگ بدل کوئی حکم نائت اور نم سہایا منگ کوئی کو کلاوت داعت اور فرق پری گر نہ صفویس ان کی تبدیل تھا حکم مری کوئی دائیں بدل بہ کر در انساوی دے تندر کول بے بدلا آئے چا بدل گو بدل کارا بھی روایت اور ان سے آئے لری پوچھتا سونا بے بدل پی تیوانات سر لگے دیا براؤل سر نہ لگی دنوں تین سو فرق اگر دن آنے پرا باندھ خرات کے نم س احا دے نم سحموز دے دام خریت کے دنسیا نہ ماحوز داد نس نہ محفوظ دے نسا نسی کی تاخیر دہ ناگر پخرات دا ہم زبان دے نم ساپور خاص دے اگر چپو پائی کی توجیہ کرے شران سے پاسل کیوں نن سے احا ہم زب بنا ضب کرے بنا فری جنگم فرقدار مانندہ منسوخ انف آباد انزال اور ہایا رسکو آئے ذرا سلح رسکو نہ ضلع یا منسوخ قول آدو دو دار اللہ دو دیر کتاب نے پڑے کہ متقدی نستا ملک دیر آدی جڑے شیو اشاعر متری دیا شرکاط نہ سخی جلالی وغیرہ کسی راج دیتا نہ خیالی معیاری کے دار دارسلف تاریخین خلاف دروعوں کی امام اشعری اشاری پرستقت کے مسلک مسلق دلف صالح وقت کے امام اشعری دا دس دام کتاب د البانا دام مدرسوں کے بکاؤ شرکایت سرایا ہو گئے شرکایت نا ای بانو آیا بل کتاب ای مکالت السلامین غلط کتاب اور بل کتاب رسال تو سال امرسال ام اکثر نے پیدا کی بانشتا اکثر کتاب شری عقیق اکلے باب معاف دا سلف صلیحین سرافیدہ سلف صالحین بکارف صحیح توحید او سنت د سلف صحلح البتہ بکار دخلف بکار حزان نے توحید وڑی حزان سنتی باب د صفات ادال کی کم صفات چدا نا مشبہ مجسمہ صدال خاص کر دائیں قبار کے اور ممین اللہ دار کی ذرا چد اللہ ہر قسم و ہر صفت کی دائیں مانا حقیقی بوی ودی مانا با محکمی وہ کیفیت بے اللہ تم بلا تشبی ولا طاویل ولا تمثیل ولا تحریف اب اللہ دسپارو کیفیت ب اللہ دسپار تب تشبیہ و تمصیل نہ کہا سلف سال علم نہ اللہ صفر دے گا اللہ صفر صفر نہ سوکھ انکار ہونے بھی مسلمان طائل پر دسوخ نہ مخلوق سرا نہ کہ دا دا علم ہوئے ہوئے یا شانتانبقل سابت ہے دا شک آئی تشبیر انکارے کیس کے دسی اللہ قدرت بندلے میں قدرت ورکرے فرق دے دشا صرف اشتراک کی لفظی اللہ سماج اللہ بسرا خوش اللہ عجہ اللہ صاف اللہ رجلہ رواد اللہ ع چکلے سے قرآن کی رسا حدیث سکرا رہے غریب آر کی جہمیوں وغیرہ اور متضلت کو انکار کی انکار سما مانا مجازی عزی اپنی خالص اور در تیر تعیل ہوئی اور مجسموئی جدم اللہ دپار ساگد کی زمین پشان ہو جسم دے بہ جسم و لشتا مشبئی جسم والا یادی زنگ پر شانت انسان, انسان محاق دو سے محاق آئے تھے چیلمس کی محقق سے دوائنی سے محقق ہو دمن سے کیا ہو مجھے اسم بادشاہ کی شیخلام دروئی خام خا بسے بتوتا یہ اکڑے بننے بتوتا, بتوتا کتاب رشتہ دنیا کی گر دے سیاحی دنیا کی نہیں دروے مسجد کے حاضر کہ شیخ الاسلام ابنیا خطب ابے کے حدیث بتلے شیخ الاسلام و شب ہاؤ اس علما اور سعودی کی باعبان رد نکلے جس سے انصاف ہو ابن بطوطرد شیخ الاسلام سے ملاقاتم نے شیخ انت دو اداس دو زمانت حالات ٹکڑا ہے تیرے کلب کلم رہا شیخ کلم مر دروز جانتا وہ کچا بھکی نہیں پھر آپ لکھ پلہ عالم نہ دروگ کی پائی گا نیکان بدنامی نہ آئی د سلف سال ہی نہ آخل دھو کرا گئی آئی ب سلف سالی نہ آخا ادارے سے متشابہات تفیظ بکے اللہ خپوئیتوئی غلطی فصفات تفیظ سے مانا سردا بلکہ صرف سالین مسلک دار شدہ دا صفات اللہ تعالیٰ پتباب مان سر بالکل محکم دی معنی حقیقی بے اخلے ید اللہ تبارت البی عدل ملک برکت الزاد پر لاس کے بعد شہید کا راس بل یدام و مبصود ڈاللہ لاسم بالکل فراخیم داریا تو چپوالی مانا بکے گا نہ معنی حقیقی مانا تشبیر بہ نکے نہ مخلوق سراج یعنی ضرور پشان کرے نہ تائید بہم نہ دار بنے تو سیر و مسلک مجہ و مسلک تنسی تاخیر کی ماں دار جمع کڑ ابلی او اور سالم مختصر بات کے انشاءاللہ ان شاء اللہ تیار تفصیل نہ تیرا دپاہی جو تشریف کر دام صلی اللہ جی میں نے کس ماقسم میں تراجو نے خاص کرنا منتے کیا یہ نقصان کرے کہ یہ آخری عالم کرتے امام راضی ہوئی امام راضی دام من تھی کس طرح کا دماغ بل چلے جلتا چل برس ہزاری کے اگرچی شیخ الاسلام لکھی آسر کی ماں مراجی توبئی زیاد سے ماں خدے منتخو نمو کا میں کلام پس ما پتہ لگے گا آشی سے مڑ تند دڑی مریض جوڑئی آگا قرآن و سنت دبل سے نشتا بیاوی من جبرمنس تجربتی زماں پشان سیتا چاہ تجربہ خبر ہو تو معلوم اس بات کیوال لرش اور پنسی کی لے سے کم اس لیے اکثر راج رات تو قرآن پر خوان سمہ تراجن پیدا کی نقطہ نے پیدا کی بشرف اغصر ذکر کی نزرو کی راشی زان سرم و شابہات میں تراجون شروع کی اللہ سواد نے ذر تراوار منتقی تراس کی شروع کی دار سربا اللہ یا برابر یاوت رضیات یاوت کا برابری روم حادثت روم حادث ہو, کا ہادث زخمہ نکیاز کا لگ سن سدا عرش پاکی گو امان حقیقت کا گل وہ کیفیت منگا نہیں معلوم علم نے کیفیت نے سرداشت نکار نہ نو سب نشتہ باسور دائم دے بے اشیا بکار منا ہوا سنت دا سنت دا من سنتی سنت شہید مسل نجان مڑکے خالص توجہ نہ سسان سی آئے ہدے مسل کے راتوری ندائی توجہ نہ مسلح دا اور دلیل نتیش کسی عمر رضلان ہو دبی صاحب مرگ نہ منکر ہو اور قرآن کی آیت موجودہ ماتا کلب تمستان درد مسلح کتاب کی سڑ ولی, ولی کرے معذور کی ریشان استادان جنگ معذوری بھائی باپ کے خود شہید بسنگ نہ کو تکلیف بنے کو محدود کل مکان عطا شری کہ اللہ, اللہ بےمارا مکان سے پاہ مکان سابت بے شمارا مکان سابت نہ مکان نہ ثابت تھی بولے تشریح ہونی شرط دیکھا شانت مخ بس بس دے نس صرف یہ بھائی شیخ السلام نتمیاں اب فتح پدریم چس کی رکڑی دار مشاد ہاتھ پر خلف ہی نہ ذرا پای کتاب کی ریکڑی مناظرے لڑا لو سا گر چل رہا پار مکان کے بات پر سوچ کے گلیشل دل خوشم رخیال تھا صرف تھا مناظر را. کتاب کے نقی جاتی لے کے رقیال یاد ورک زیر تو نما تو اللہ کرم خدا سے مشترکہ دا لفظ مشترک اور مشترک تول مانو کے حقیقتی کی حقیقت کر لکائن لفظ در معنی کر دد مشترک کوئی مشترک دا پارا ہر معنی معنی حقیقی صرف دیتا لے نئے مانا بانے حمل تاویل حمل کے اندر تاویل اوک تاویل خیر دے دیتا تاویلی جائز آئے حکم تاویل بانی سے لفظ حقیقت اوڑی ن تویل سلف تالی نائز کرے بولے تاویل کی ہم گم آنی تو تعیل کلا حقیقت شیت تائل کلا تقسیر مانا مجازی ادری مانی ناغو وجہ مشترک لفظ دے بلا سکی کل بل بلور قرآن کے بدل قرآن کی وجہ سلو دس کرا گل اور درش کرا تم ثابت کر چاپ وہ مانو بانا گلے وہ مانو پھر مانے حقیقی وائے کیا وال خدا اللہ صفت کے وجہ دیا لسکر خدا اللہ کے دو وجہ اول شیطان سورت عہل عمران دو کتابیا نٹا وار دما تور یف ن لگ و جم نہمکھانے پردای جان د مراد کے توجہ توجہ سلم و جل انسان بصیفت کے روج ہو انسان وج ہوا ویزا مانف کا مخد انسان وہ لے وجہ سے جذل سی مرات نفسی عقیم لدین نفس و جہدی نے قیم و جکمن نفسکار و جلتری و جسمن لار ان کلب الجیم ولٹر وان چی دے بزر لاروان حج حت کرائی سیاد یا یا تلا و جہاں شادت بروڑی دائب و صحیح طریقہ وان نے وجہ طریقے تل وہ وجہ وجاہت مخورضی سڑے بند درست مخموں کو گنم میں برے قوت کو تام مخوری زہ تمہیں قتل سورہ زمر صلی رشاد کی افامت تقیب وجہ ہی سڑے دان بچکی دا زامنا پخوال مخور زم نش بچ کے دے نہمی نو رمداسی اور پسی آئے تو قالت خز اللہ الولد فرانی کریم کی داخے ذکر دا کر دا فرانشرقان ادے گا تقسیم کرسما ہوتا ابن او بنت عام مشرقی عرب کے نسبت کرے بند اللہ ترب نسبت کی ملائق سری بنا طلح اور دی یہود انسوارا نسبت, نسبت کرزیر عیسائی اللہ, اللہ مظکر صحیح ادوار صحبن تقبار طلف شامل ار تخلہ داقید دا دا مشرقان کا کران روسور توبہ کی برائے بزروں کافروں کے ماں اور تشدی اور زالتے انشاء اللہ ذکر کافر سوکھ شاول اللہ رحمت اللہ علیہ کی جدا یہودوں کے پن سورا کے امت کے مشتدے امت کو منافقانوں کے کشتہ منافقی بلا سنگشتا والے حقیقی و حکمی حقیقت دے تو بس دور اب نہ پیدا آئی خصوصی طریقہ آئے تو جزویز دے مانوا نے جاہلان چلتا آخر باز جاہلان جاہلان پار امت کی گا نا یہاں کے نسوارا کے نئی وہی شبس دادا اللہ نہ پیداشیل خاص علما کوئی اخالی خصوصا نا بھری تو کیا یہ مانا دا حقیقی نا دا مراد کرے بلکہ مانا ہے مجازی حکمی مراد کولا و حکمی ولد مجازی اس دن سوارا بدائے تپوس کو لے سکا انگریزان حس سکا نا دئی نہ تپوسا مردی میاں والی کی ضال تو ڈاکٹر اسپتال کی انگریزوں ارانت تپور صاحب کو چدا سنگتا سے عیسان اللہ کا بیٹا ہے اللہ زبید ناگو تو خاندل چدا ہوں گے عیساسار اللہ کا بیٹا ہے اللہ بیٹا پری مانچ اللہ نہ پیدا ہے نہ تو اللہ محبوب مطلق دے اللہ علیہ سے اختیارات سروفات و خبر پہ منظور دا دا خبر مرغ رو دس شیوئی رپور خراب سخمی قائل سو کی دا پلار آساری ولد کی دا پلار آساری کر اللہ دا دا آسار کا کر دا پباج دنان کے اللہ کا کھیرا پیدا کی بس آ جائے نیشا پوری لکلی گیا سو کے جان چلام کی راہ خصوصی صفت کا شیر ہے چیر سفت شعر اور زیر کا علم شعور دا اثر خود کے معلوم ابن ابن کے اصرد لاس کا ہی کا سوارا عیسی علیہ السلام کی اللہ اصر کم اثر اثر دسر و فات مڑ جلدی کے دلیل سے چل تصوفاطل پلی پل تصروف پدار مظہرد صفت التصورفی کا ایبن دی مظہر پہ دیو جن شاہ نے مقصد مشرقانی چلشاہ کا نوپا علاقوں کی کسان مقرر کی دا گورنر بھی را وہ تو اختیارات کی دی اختیارات تک دعوت سفارش برخا مخا مشرکان مشرقان ادھر پبار اللہ کے سکڑی ہوئی جدیا اللہ تب بندے گان نہ بکی نہ جس بندہ بلکہ وہ سمو ہو مسما کی دی بسو بے محبوب اللہ و ابنائے محبوب مطلق کا وبنا دائیں مسما کی دان نہ محبوب نہ یا رزویر رضوی ابن اور اتنی امت منا فطانوں کے مشتاق رول مانی کی لفظ اتزہ پریبانی دلیل کا اب تخذہ ایک استعمالی کی دارانبل سے جور کے اگر چیا کی قدر آسی نہیں اتر کی نا خزافہ میں خط نے ٹکڑے جو خطر بسل بدل سل قرآن کی کلش انسان کے دام اٹا داراغل دا عزیز مصر خلیج طور تخذہ ہوا لدا امراط فرعون فرعون تو طور تخذر ہوا لدا اتخاری والے غلط ہو نہیں پیداوشی جمنا تو غلط فیب شمار کو مشرکانہ تھی گا اور دا فر مت کے مشتار حدیث گرائی دا اللہ تو کنزل دی تو تمہیں سخت گناہ رہے سب ابن عطم کل ابن عدم ماں تو کنزل کی داول نہیں بھی جائز صحیح چیز تخل اللہ تھا قریبا اللہ تعالیٰ قرآن کی وزیر بجارت کی رسوایت الحاطات یہ سلسل بن گلافی سبھی بلحیا تشون سم کی بہو یوگا صورت بقارے بلایت صورت علمان مفسین فقت قبارد و شہداء بدر کے نازر اور سن دو سورت علمان آیت قبارد شہداء خود کے نازل سے تعبی کا مومنان ہوتا نکالتا مناسبان نے اس کا رشی کو بدل تعلیب تھیں چراکم کی شہیدان شیری مگانے خلگ میری شان گڑ ہے برباد کا سیزان دل برباد کرے اور خود کے مناسبان پیدا شل کرے جائیں برباد بری عقیدہ کو بار دہداؤ کے خراب عقیدہ نادر لا تخ سبن لذین لا تخ دا دادوں کی عقیدہ مسا تہ شیتانا کاسے عام خلط عام اموات کیسبان نہیں کو سیدھا فرق بان دینا وَلَا تقوری لے بھائی فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات آیت کی اصل یوگ میں اشکال لے اشکاندار اللہ اول جمل کی مناقی ہنگول مومنان چم مقتول فی سبھی للہ تب امت نو آئے اموات جب جمع امت چمڑی ڈب اور تنوائے قول اوحدار یہ قرآن و سنت توفیقہ تدلو کی شہیدان تعمیر میت اطلاقی پکڑے داولی دا دا دا دا دا حراست خلاف قرض عائد نہ قرآن کی رسول اللہ فرمائے ان کا میتوں ہوں میتوں نبی خیران چت دے سم کمبار دا سور نو سو رش آسان نلک می قرآن کی اور تو پخلانے لیے ہم شہداء ہوتا تولتا عموماً خصوصاً حدیث کے نبی سے مڑے حدیث عدو زنان مشہور حدیث چمن کا نئے آبر محمد فین محمدن مقدمات یقیناً دے مرد قدمات کے کو رعایت کیا داخل دا ماں تک ابو بہت قربانی کا طرف نے جائز دی ناول حدیث نے ماں قربان کوان طرف نہ بند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کم دیر چیش و حدا کا میت بی خاص کر فکرفی مصورت و سنائے دائل راول جس پاخر کی دائیں انما معاوت حیات حق حامل حق حق بلحاندربے دیا شہید میتھ شہید مرد شہید میتم یوک سم کا تم مڑی ہوٹ کر سو تمڑی ہوئی دے اسی جواب کے ڈاکٹر جواب بشری کا ہاں مہابلا جواب کی اموات میت کی فرق دے معنی دیت مانی دیڑے دل تجو مانا چراما دانے چس دانا دا دموت دا یو مانا نفی دموت د پو مانا اور اس بات د موت تبدل مانا اس دا فرق دا کدی مانا بانچے روحی جسد نے جدا شعر دے کدی مانا دا موت اطلاق ابلاقی قرآن سنت و فقہ کی دے شعر انفکاق روح ہے جسد آدم الحیات قرآن کی دا موت علماء کی سلو مانی رازی سلو اطلاقات موت کلب وچ والیمت کی توئی بادامت خا مکو جشیر دار موت کل زوان قوت علم،, دا علم مقابل لگتا موت ہوئی تنا من کا نا میرے تن پا گنا سوریہ نام کی ورش بر موت کل کل خودم تڑیا غم چاہے انسان قید کوئی مرتا مانا سورہ ابراہیم کے بارے میں کرا الموت کی من کل مکان موتری الحسن بڑا دبل معنی کرے موت بن اسباب الموت موت ذکر سمرات اسباب اور سلوم موثر مقابل دیات انفتا کھو ہے نی جسر آسر معنی کنوت حساسا ختم شکان. دا معنی شکا رداخی مانی لی دے کی رموت مانا کی, کی دا چمڑے ہوئے داموئے ساتے ہو کرے سمانا بدے کہ مورائے سمانسی زیادہ ہے کہ مختلف اطلاقات پری ندی سوال نہ دس رپا مال میں تندیل ماتمات موت بلکہ اگر سے موت کی دی چین سموت کشوری تابی ترسیلک دری شیتان پ بان کمائے اموات بدن شا رو ناندا سمائے شروع روس موت جدا د اور محروم شکن او تل نیولی مزونا دس اللہ تعالی بلکہ حزیز گراجو سراجی اللہ و مر گئے ور کشنیش نے مر گئے اور دائیں کو واسطہ جنت کی سوئی کر دائیں مزید خریدی آوس سے پری ارواہنی مڑا تقیدے بارتی ہوتی چتاروس دفعہ جاؤ موت ویلوت جائز بھی برے چکن کو لرو آہ مڑے جب عام عمروں پہ شان تھی یادرے مانس ویکم فرداد زوات دکڑے خاندان بغم پھر غمنوں پاسری نیری افسان موت مانے حزن کرے غمن ابھی پریمانی نے ن دیو بات سموت اور نفی ہی دبل تو سموت تاروز نہ ریم ماندار ہر کہ موت نمرا سے موت دوام دوام اور موت ملک ملک رہا شیب ہمیشہ نہ دا دس موچ راؤ من کل لو مڑی نہ مین وجوے اس بات مین وجے تارو دفاع موہچ من کل مین کو لے لو جام پار حیثیت مڑ جی نجیت میری چلے جونیا ختم حیات دنیا ختم بل حیا چاہے تو حیات بر رخی ہو یا پکو بلاحیا رو سر سے بلاحیا دانی سے بلحیا ان کو آہیا ان وا تا سا نہ کل حیا نیولی بل ہوم آہیا اور نہمیا نانا مانے شی شوائے الفاء السر تعارف را رہے ہیں جو قرآن سنت کی اکثر کی مڑ آپ سب کو عمل نہ کہو تو نہ بستا جواب دیتی کہ اس بات تے دیو نوع آئے من وجہ حیات بلحیاں بلکہ دری پارے سمجھ نے دکھ سمجھن چلے مرغ در افم او مرغرے اور دردمت ضلع تحریف گئی اور دام نے حبی سندا سی داموت ضلعی اثر کے بل بلحیا نے بل سیاح نے جن لکیب بخیا کے والا قلعہ تو سوروں گا سمان سر ستا گیا مولا تومنان کی شعروش ریم ام جن آ مانا ہو غلط کا نہ بلکہ یہ کہ احاطے بلکہ دیر پا رہا ہے حیات برے سام حیاتی دنیاوی حیات اوکھ رہی حیات بردی ادیشم سے مرش حیات اتنا ختم شرل دل سورج نحل, نحل کے اندر اتنا حیات در کیے اور کان پوار کیا گایا تو غیر واحم غیر وحیات دا مانے چیات برجین نشتہ دا مانے نا یہ چیات اخرئی نشتہ نہ تاریخ تائنل تک لازگ سچ بادشی دی نشت کا گلابی دیوانیہ انس ہوئے حیات برلا خلا پر گلابی دیوان دن بکو حیاتی دنیا حیاتی دنیا تین فی نہانتا حیاتی بردی تم نا فی کو حیات نیو پارش حیاتی دنیا گیروحیا حیاتی دنیا نشتا آغا حیات ممتفی دے منتفیر. اور دیات کے حیات ثابت ہی کردا اللہ کو کتاب کی کے تارس مجھے آئے کہ بلاحیام مراد دنیاوی تارد رز اللہ سب کرے نو نمعلوم شادی کی حیات برزخی مراد دے بل بلکہ سمشو دیا پارا بلحیام دیا پارے سمجھ آئے تو برضخی ہوئی بیسناب دیا لماؤ لی کل تبصیل زاد المسیح کے ابن بلدی سوال جواب لی کل کی عمر جو قرآن تو جن دیول ڈارنگی سالم المکی ڈارنگی سیانت السان تفسیر فرط البیان شر عقیدت التحیہ دل تھی کے لیے حیات ان برضیت لادنت حیات کی شخص برزخی حیات نہ سیدا کے بر جان لگے حیاتی حیات دنیا دے پورے مشران وا جی کے لیے حیات بر ذخیرے حیات دنیا نے بلا حیا نماندار قسم سمجھ اندیشایا تو برزخی ہے